اور وہ جو اپنی مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتے ہیں اور آمان ناؤ لاتے اللہ اور ناکامت پر اور جس کا مصاحب شان ہوا تو کتنا برا مصاحب ہے